بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تیئسواں دن تیئس محرم الحرام نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل و عیال میں خوب برکتیں اور رحمت نازل فرمائی تھی ان کو اولاد بھی ایسی ملی جو امبیا کی سے اعلی بنی انہوں نے تین شادیاں کی تھیں پہلی بیوی کا نام سارا ہے جو آپ ہی کے خاندان سے تھیں ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے پیغمبر پیدا ہوئے جن کی نسل سے تقریباً ساڑھے تین ہزار امبیا پیدا ہوئے ان کی دوسری بیوی کا نام ہاجرہ ہے جو شاہ مصر کی بیٹی تھیں بادشاہ نے ہجرت کے دوران انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دیا تھا ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جو جلیل القدر نبی ہونے کے ساتھ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ بھی ہیں تیسری بیوی کا نام قطورہ بتایا جاتا ہے ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی وفات کے بعد عقد فرمایا تھا ان سے کل چھے اولاد ہوئی ان کی نسل اور خاندان کو بنو قطورہ کہا جاتا ہے نمبر دو اللہ کی قدرت ہوا اللہ تعالی نے ہمارے لیے ہوا بنائی ہوا ہی کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی آواز سنتے اور بات کرتے ہیں اس کے کم زیادہ چلنے سے موسم بنتے اور بگڑتے ہیں زمین سے ساڑھے تین میل کی اونچائی کے بعد ہوا کی رفتار ہلکی ہو جاتی ہے اور پانچ سو میل کی بلندی پر کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں اگر زمین پر چند منٹ کے لیے ہوا بند کر دی جائے تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے یقیناً مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے مناسب ہوا کا انتظام کرنا اللہ کی عظیم قدرت ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں عشاء کی نماز کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے ساری رات عبادت کی نمبر چار ایک سنت کے بارے میں مہمان کے ساتھ تھوڑی دور ساتھ جانا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا تو جنت البقی غرقت تک ساتھ تشریف لائے اور فرمایا جاؤ اللہ کے نام سے اے اللہ ان کی مدد فرما نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت دعا سے بلاؤں کا ٹلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو نمبر چھ ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اپنی رائے کو دخل دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا آخرت کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر نکالے اور دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی لگا ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں اہل جنت کے لیے خورے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اہل جنت کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی خورے ہوں گی وہ خورے صفائی میں ایسی ہوں گی گویا کہ چھپے ہوئے انڈے ہیں نمبر نو طب نبوی سے علاج رائی کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ رائی کو استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں اللہ تعالی نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے فائدہ رائی کا تیل بالوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے سفید ہونے سے روکتا ہے اور جلد میں نرمی پیدا کرتا ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اس کا حکم سنو اور فرما برداری کرو اور اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہو اسی میں تمہارے لیے خیر و بھلائی ہے اور جو شخص نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں